السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے سکپ لسٹ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور میں نے کچھ ڈیفینیشنز آپ کو دکھائی تھیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہم یہ لسٹ سٹرکچر جو ہے اس کے اندر یہ اڈیشنل پوائنٹرز کیوں ڈالیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لنک لسٹ جو ہے اس کے اندر بے شک ڈیٹا آپسارٹیڈ رکھیں ہم بائنری سرچ جیسا القردم اس پہ نہیں استعمال کر سکتے جس کی بنا پہ انسرٹ find اور remove آپریشن لنک لسٹ پہ صرف اگر کریں تو وہ سارے پروپورشنل ہوتے ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم بائنری سرچ جیسا استعمال کر سکیں اس کی خاطر میں نے یہ نیا ڈیٹا اسٹرکچر جس کے بارے میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ریلیٹیولی نیو ہے یعنی کہ 1990 کے قریب یہ تجویز کیا گیا تھا اسکپ لسٹ کے بارے میں بات شروع کی تھی اور جواز یہ پیش کیا تھا لنک لسٹ سے ہمیں ارے کی وہ جو لمیٹیشن ہے سائز کی یعنی کہ اپر لمٹ کی وہ ہٹ جاتی ہے البتہ ہم بائنری سرچ جیسا معاملہ بھی لنک لسٹ پہ کرنا چاہیں تو آئیے بات آگے چلاتے ہیں میں دوبارہ اسک لسٹ کی فارمل ڈیفینیشن پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر ہم اس لسٹ کے اوپر وہ تینوں آپریشن جو ہیں فائن یعنی کہ سرچ ان اور remove دیکھیں گے اور پھر آخر میں بات کریں گے کہ ہمیں ایسا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا تو پہلے ہم اس کی فارمل ڈیفینیشن کو دوبارہ دوہرا دیتے ہیں وہ ایسے اکیپ لسٹ فارٹ ایس آف ڈسٹنکٹ آئٹمز از اے سیریز آف لس زیرو ایس ون سے لے کے ایس ایچ سچ دیٹ ایچ لسٹ ایس آئی کنٹینس دا اسپیشل کیز پلس انفینٹی اینڈ مائنس انفینٹی اب یہاں پہ یہ کہ یہ پلس انفینیٹی اور مائنس انفینٹی ہم ڈیٹا سٹرکچر میں کیسے ڈالیں گے تو خیر اس کے بارے میں ابھی بات ہوگی۔ یہ پلس اور مائنس انفینٹی کے بارے میں ہم بات ابھی نہیں کرتے یہ ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ڈیٹا سٹرکچر میں یا کمپیوٹر پروگرام میں ہم یہ ویلیوز کیسے ڈالیں گے اتنا بس یہ کہ یہ اسپیشل ویلیوز ہوں گی جو کہ ہمارے ڈیٹا آئٹم جو ہیں اس کا حصہ نہیں شامل نہیں کنسیڈر کی جائیں گی آگے چلیں list ایس زیرو کنٹینس دا کیز آف in ان نان ڈیکریزنگ آڈر یعنی کہ ایس جو لسٹ ہے اس میں وہ ساری کیز وہ سارے ڈیٹا آئٹم جو ہیں جو کہ ہمیں دیے گئے ہیں ٹیبل میں ڈالنے کے لیے وہ سارے موجود ہوں گے اور یہ ہم non ڈیکریزنگ آرڈر یعنی کہ سب سے چھوٹا آئٹم جو ہے سب سے پہلے اور بڑے آئٹم جو ہیں وہ بار میں ترتیب کے حساب سے آئیں گے آگے ایچ لسٹ Is a sub sequence of the previous one اور یہ میں نے نوٹیشن سے ایسے دکھایا ہے کہ S1 میں S0 کے کچھ ایلیمنٹ ہوں گے دیکھیے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری ادر آئٹم ہوگا یا ایوری فورتھ آئٹم ہوگا صرف یہ کہ S0 میں جتنے آئٹمس ہیں ان میں سے کچھ کو لے کے میں S1 ون بناؤں گا اور S2 جو ہے وہ S1 کے آئٹم سے لے کے بنائی جائے گی وہ S0 کے آئٹم سے نہیں ہم شروع ہوں گے اور آخرے کار ایس ایچ اور ایس ایچ کی یہ خاص بات کہ اس کے اندر صرف دو کیز ہوں گی اور وہ یہ اسپیشل پلس انفینٹی اور مائنس انفینٹی یہ تو ہے اس کی ڈیفینیشن لیکن جیسے کہ پہلے ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ڈیفینیشن کے فورن بعد اگر اس کی ایک مثال دیکھ لی جائے تو یہ ڈیفینیشن کی کافی سمجھ آ جائے گی تو آئیے میں اب اس ڈیفینیشن کو لے کے یہ سکپ لسٹ بناتا ہوں جس میں آپ کو یہ ایس زیرو ایس ون سے لے کے ایس ایچ لسٹ نظر آئیں گی تو آئیے سب سے پہلے میرے پاس ایس زیرو ہے اور اس کو میں نے ایک لنک لسٹ میں اس کو دکھایا ہے فی الحال اس میں میں وہ رائٹ right ایروز نہیں دکھا رہا لیکن جو چند باتیں کہ اس لسٹ میں دیکھیے شروع میں ایک نوٹ ہے جس میں میں نے مائنس انفینیٹی ڈالا ہے اور آخر میں ایک نوٹ ہے جس میں پلس انفینیٹی ڈالا ہے یہ دو ویلیوز کمپیوٹر میں ہم میکس انٹ اور مائنس میکس انٹ کے ذریعے ڈال سکتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ویلیو جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ڈیٹا آئٹمس میں نہیں ہو سکتی اس کا ان دونوں کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ مائنس انفینٹی اور پلس انفینٹی بہتر نوٹیشن ہے اور مقصد یہ کہ یہ دو ویلیوز ڈیٹا آئٹمس کے حساب سے مائنس ہر ڈیٹا آئٹم سے سب سے چھوٹی ہے اور پلس انفینٹی کسی بھی ڈیٹا آئٹم خاص طور پہ میکسمم جو ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا اس سے بڑی ہے اور بعد میں بے شک کوئی اور بڑا آئٹم آ جائے یہ پلس انفینٹی ہمیشہ اس سے بڑا ہوگا اب یہاں پہ S0 کی اور باتیں کہ دیکھیے اس میں ڈیٹا آئٹمز یہ جو نمبرز ہیں 12, 23, 26, 31 سے لے کے 78 تک یہ نان ڈیکریزنگ آرڈر میں ہیں سے مراد یہ کہ یہ سوٹڈ تو ہیں اور اگر ایسا ہے کہ کوئی نمبر دو دفعہ آ جاتا ہے جیسے کہ چھپن دو دفعہ آتا ہے تو وہ چھپن کے بعد پھر چھپن آئے گا اور پھر سکسٹی فور یہ تو ہوئی میری وہ پہلی لسٹ جس میں اب سارے آئٹمس ساری کیز موجود ہیں اب میں یہ کروں گا کہ ان میں سے کچھ نوڈز کو لے کے میں آپس میں لنک کروں گا اور یہاں پہ یہ کہ وہ ایوری ادر نوڈ نہیں ہوگا ایوری فورتھ نوڈ بھی نہیں ہوگا چانسیز ہیں کہ ایسا ہو بھی جائے لیکن میں کوشش نہیں کروں گا کہ وہ ایوری ادر نوڈ یا ایوری فورتھ نوڈ ہو بلکہ یہ ایک رینڈم سلیکشن ہوگی اور یہ رینڈم سلیکشن ہم بعد میں دیکھیں گے کہ انسرٹ جو ہے وہ یہ کرے گا فی الحال میں آپ کو اگلی لسٹ دکھاتا ہوں جو کہ سب سیٹ ہے وہ یہ اور اس میں میں نے فی ان کو صرف چنا اب اگر وہ ہیڈ نوڈ اور ٹیل نوڈ والی مثال آپ کے سامنے ہے یا وہ تصویری خاکہ ہے تو اصل میں یہ جو مائنس انفینٹی والا نوڈ ہے یہ وہی شروع والا نوڈ ہے یہ نہیں کہ میں نے ایک نئی لسٹ پوری بنا لی میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب نئے پوائنٹرس کے ذریعے یا ایڈیشنل پوائنٹرس کے ذریعے ان نوٹس کو لنک کروں گا جس میں سب سے پہلے مائنس انفینٹی اس کے بعد میں اگلا ایک نوٹ چھوڑا اور 23 کے ساتھ لنک ہوا سے پھر میں نے چھوڑا تو 31 کے ساتھ اور پھر دیکھیے 31 سے میں پھر 34 پہ چلا گیا۔ اب میں نے وہ ایک چھوڑ کے نہیں لنک کیا۔ 34 کے بعد میں نے دو نوٹس کو چھوڑ کے 64 کو لے لیا اور پھر وہاں سے میں ٹیل نوڈ تک پہنچ گیا۔ یہ میں نے کیوں چنے؟ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم جب انسرٹ پروسیجر پہ جائیں گے تو اپ کو یہ ترکیب نظر آئے گی۔ اس سے اب میں S2 بناتا ہوں۔ S2 میں اب ہوگا کہ S1 کے کچھ ایلیمنٹس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیے کہ میرے پاس S1 میں کتنے ایلیمنٹس ہیں 23, 31, 34 اور 64 اور ان میں سے میں نے فی الحال صرف ایک کو چنا اس کی بنا پہ جو نئے پوائنٹ میں نے ڈالے وہ یہ شروع والا مائنس انفینٹی نوٹ وہاں سے 31 پہ گیا اور 31 سے پھر میں اب پلس انفینیٹی یعنی کہ آخری اسپیشل نوٹ کی جانب چلا گیا اب آخر میں چونکہ ایس یا ایس جو اب آئے گی اس نے سب سیٹ ہونا ہے تو یہاں پہ میں اب اگر S2 کو دیکھا جائے تو صرف ایک ہی نوڈ ہے اور اگر اس کو بھی میں نہ لوں تو میرے پاس اب ایک آخری لسٹ بنی S3 جس میں صرف اب دیکھیے اسپیشل نوڈز ہیں یہ وہ اڈیشنل پوائنٹرز ہیں جس کی بنا پہ میں نے نوڈز جو تھے S0 میں سارے تو لنک کیے تھے لیکن اڈیشنل پوائنٹ سے پھر میں نے ان نوٹس کو اڈیشنلی لنک کیا ہے اور دیکھیے یہاں پہ وہ ٹو ٹو دا آئے والا معاملہ نہیں یعنی کہ s1 ون جو ہے اس میں ایوری ادر نوڈ نہیں s2 میں ایوری فورتھ نوڈ نہیں اور یقیناً s3 تو خیر وہ ایک اسپیشل لسٹ ہے اب یہ لسٹ تو ہمارے پاس بن گئی یعنی کہ s0 سے s3 تو ہم نے بنا لی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اوپر والی لسٹس ہیں یہ انسرٹ کے دوران بنتی ہیں انسرٹ کی بات ہم کریں گے اور اس میں آپ کو وہ رینڈمنیس والی بات بھی آئے گی اور جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ لسٹس جو ہیں اس میں یہ اڈیشنل پوائنٹرز ہم کیسے ڈالتے ہیں اور کب ڈالتے ہیں البتہ انسرٹ سے پہلے ذرا سرچ کو دیکھتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس یہ لسٹ یہ اسکپ لسٹ سٹرکچر جو ہے یہ بنا ہوا ہے اگر تو ایسا ہے تو پھر ہمیں ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوا کیونکہ دیکھیے بات وہاں سے چلی تھی کہ ہم لنک لسٹ سٹرکچر رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم تیار نہیں کہ ہمیں سرچ کے لیے all N items کو سرچ کرنا پڑے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بائنری سرچ جیسی ترکیب لنک لسٹ پہ بھی چل سکے تو چلے کسی نے کہا کہ یہ لسٹ سٹرکچر بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ اڈیشنل ہیں جو کہ ایسا بھی ہے کہ وہ ایڈیشنل پوائنٹرز وہ ٹو ٹو دا والی سکیم سے نہیں بنے لیکن آپ کو نظر آیا ہے کہ ہم نے اڈیشنل پوائنٹ ڈالے ہیں تو ان کو لے کے اب دیکھتے ہیں کہ سرچ کیسے کام کرے گی اور اس میں آپ کو وہ جو افادیت ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کی وہ نظر آئے گی اور اس کے بعد پھر ہم ان کی جانب چلیں گے تو پہلے ذرا سرچ کو دیکھیے اگر ہم ایک آئٹم ایکس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو بات ایسے وی سرچ فور اے کی ایکس ایز فالوز یعنی کہ ترکیب ایکس کو ڈھونڈنے کے لیے اسکپ لکچر میں یوں ہے ویسٹارٹ ایٹ دا فرسٹ first پوزیشن of the ٹاپ لسٹ اگر از ذہن میں مثال ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے تین لسٹ بنائی تھی بلکہ چار s0 سے لے کے s3 تو ہم سب سے جو ٹاپ والی لسٹ ہے اس کی فرسٹ پوزیشن جس میں یاد رہے مائنس انفینٹی ہوگا وہاں سے ہم شروع کریں گے اور اس کو میں یا بعد میں دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی میں ہوں وہ current پوزیشن کو میں اس پی پوائنٹر کے ذریعے یاد رکھوں گا اور اس پی پوائنٹر کے ساتھ پھر میں ایک اور فنکشن رکھتا ہوں آفٹر پی جو کہ اس دوسری بات میں میں نے لکھا ہے کہ ایٹ دا کرنٹ پوزیشن پی وی کمپیئر ایکس with y اور دیکھیے y کو میں نے کیا دیا جو میری کرنٹ پوزیشن ہے اس سے اس لسٹ میں یاد رہے یہاں پہ آپ کے پاس اب ملٹیپل لیں ڈیٹا ٹھیک ہے وہی ہے لیکن پوائنٹرس جو ہیں وہ ملٹیپل لسٹ میں آپ کو گھما سکتے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ ہیں اس کا نیکسٹ پوائنٹر فالو کر کے اس نوٹ پہ جائیں وہاں پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ یہ کی فنکشن جو ہے وہ ریٹرن کرے گی اس کو آپ وائی میں ڈال دیں اب X اور y کو کمپیئر کریں کیا پوسبلٹیز ہیں X جو ہے وہ y کے برابر ہو سکتا ہے اگر تو تو یہ ہے تو ہم after P, یعنی پوزیشن یعنی وہ نوڈ جو پی کے بعد آتا ہے اس سے اگلا اس میں جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم ریٹرن کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کی کے ساتھ جو باقی کا ڈیٹا سارا ہے بلکہ اس ڈیٹا میں کی بھی شامل ہوگی وہ سارا ریٹرن کر دو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ٹرو ریٹرن کر دیں کہ ہاں بھئی یہ مل گیا خیر فی الحال یہاں پہ ہم وہ ڈیٹا آئٹم اصل میں ریٹرن کرتے ہیں دوسرا کیس اگر ایکس وائی سے بڑا ہے یعنی کہ جس value کو آپ سرچ کر رہے ہیں وہ پی نوڈ میں جو value ہے اس سے اگلے والے نوڈ میں جو ویلو اس سے بڑا ہے اگر تو ایسا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ پی کو ہم آگے کی جانب لے جائیں گے اور اگر ایکس وائی سے چھوٹا ہے تو ڈراپ ڈاؤن یعنی کہ اوپر والی لسٹ سے ہم اس سے نچلے لیول پہ جو لسٹ ہے اس میں چلے جائیں گے اور اگر ہم یہ ڈراپ ڈراپ کرتے ہوئے باٹم لسٹ میں پہنچ جائیں جہاں پہ جا کے ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا تو ہم کہیں گے نو سچ کی جو کہ یہ آخری بات کہہ رہی ہے اف یو ٹرائی ٹو ڈراپ ڈاؤن the bottom list لسٹ ریٹرن نو سچ کی یہ ہے وہ سرچ ایلو لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو تصویری خاکے سے ہم دیکھ لیں تو پھر اس کی سمجھ بھی آ جائے گی اور پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ الگردم ایسے کیوں کام کر رہا ہے تو آئیے یہ جو لسٹ ہم نے ابھی بنائی تھی اس کے اوپر ہم یہ سرچ ایلگردم جو ہے یا یہ سرچ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرے گی یہاں پہ اب وہی لسٹ یا سکپ لسٹ میرے پاس ہے اور پھر یاد دہانی کہ میں نے یہاں پہ چار لسٹ تو دکھائی ہیں لیکن یہ چاروں اصل میں ایک ہی لسٹ کے اندر اڈیشنل پوائنٹرس ڈال کے میں نے بنائی ہیں یہ نہیں ہے کہ S1 جو ہے وہ S0 سے ڈیٹا نکال کے ڈیٹا ڈپلیکیٹ کر کے میں نے بنائی ہے نہیں 23 والا نوڈ اصل میں ایک ہی ہے بس یہ کہ اس کے اندر دو پوائنٹرس ہیں نیکسٹ ایک 26 کو جا رہا ہے اور ایک 31 کو جا رہا ہے اسی طرح 31 والا جو نوڈ ہے اس میں تین پوائنٹرس ہیں چوتیس کو دوسرا بھی چوتیس کو اور تیسرا جو ہے وہ دیکھیے پلس انفینیٹی کو جا رہا ہے خیر ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے اب آئیے سرچ پہ میں سیونٹی ایٹ ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو ترکیب کے حساب سے میں ٹاپ لسٹ کے فرسٹ نوڈ سے شروع ہوتا ہوں جو کہ ایس تھری ہے تو یہ میرا پی نوڈ ہوگا یعنی کہ کرنٹ نوڈ اب یہاں پہ میں نے یہ دیکھا جیسے کہ میں نے شو کیا ہے کہ پی نوڈ کے بعد والا جو نوڈ ہے اس میں کیا ویلیو ہے وہ اگر آپ اس میں دیکھیں وہ تو پلس انفینٹی ہے اب پلس انفینیٹی جو ہے وہ اٹھہتر سے سیونٹی سے چھوٹی ہے کہ بڑی یقیناً بڑی ہے بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی بڑی ہوگی سب ڈیٹا آئٹم سے چونکہ یہ صورتحال ہے تو ہم اب یہ کریں گے کہ ایس سے ایس ٹو پہ ڈراپ کر جائیں گے اور دیکھیے میں ڈراپ کرتا ہوں بالکل ورٹیکلی ڈاؤنورڈ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ نیچے ڈراپ ہم کیسے کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اندازہ لگا چکے ہیں کہ ہمیں یہ ڈاؤن پوائنٹر کی بھی ضرورت ہوگی تو خیر یہ ابھی تھوڑی دیر میں بات واضح ہو جائے گی S3 سے ہم ڈراپ ہوئے S2 پہ یہ اب میرا کرنٹ پوائنٹر ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کی جو نیکسٹ نوڈ جو ویلو ہے اس کے اندر وہ کیا ہے وہ ہے 31 اب تھرٹی ون جو ہے وہ اٹھہتر سے چھوٹی ہے تو اب میں اسکین فورڈ کروں گا تو دیکھیے میں نے ایس ٹو کے پہلے نوٹ سے سیدھی چلاگ ماری تھرٹی ون پہ اور دیکھیے بالکل نیچے دیکھے تو بارہ تیئیس اور چھبیس کو اسکپ کر دیا یعنی کہ مجھے پتا ہے کہ جب میں اکتیس پہ, پہ پہنچا ہوں اور اٹھہتر کی تلاش ہے اور چونکہ لنک لسٹ میں ڈیٹا جو ہے وہ سورٹرڈ ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اٹتر جو ہے وہ اکتیس والے نوٹ سے پچھلے جو نوٹس ہیں ان میں ہو تو ایک چلاگ میں میں نے کئی نوٹس جو ہیں جو شروع والے مائنس انفینٹی سے اکتیس والے نوٹ تک جتنے بھی نوٹس ہیں ان ساروں کو میں نے کر دیا یہاں پہ اب میں پہنچا اب یہاں سے اگلا جو نوٹ ہے وہ کیا ہے پھر وہ پلس انفینٹی پلس انفینٹی چونکہ اٹھہتر سے بڑا ہے تو اب یہاں سے میں ڈراپ کروں گا تو دیکھیے ڈراپ کر کے میں نوڈ میرا وہی ہے لیکن اب میری لسٹ جو ہے پوائنٹرس کی وہ چینج ہو کے ایس ون میں, میں چلا گیا ہوں یہاں پہ اب میں نے اگلا نوڈ دیکھا اگلا نوٹ چوتیس ہے وہ چونکہ اٹھتر سے چھوٹا ہے تو میں اسک فورڈ کرتا ہوں یا اسکین فورڈ کرتا ہوں اس کے بعد چوتیس سے اگلا نوڈ اب کیا ہے سکسٹی فور سکسٹی فور جو ہے وہ اٹھہتر سے چھوٹا ہے اور چونکہ وہ چھوٹا ہے تو میں اتھا, چو, چوتیس والے نوٹ سے اب کہاں جاؤں گا یہ دیکھیے چونسٹھ پہ چونسٹھ پہ جب میں گیا تو اب سے اگلا نوڈ جو ہے اس میں کیا ویلیو ہے پلس انفینٹی پلس انفینٹی اٹھہتر سے بڑی ہے کہ چھوٹی یقیناً بڑی ہے چونکہ یہ بڑی ہے تو میں اب کیا کرتا ہوں ایک اور لسٹ میں نیچے ڈراپ کرتا ہوں اور دیکھیے میں اب اگلی لسٹ میں چلا گیا نوڈ ابھی وہی ہے اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگلا نوڈ جو ہے اس کے اندر ویلیو کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگلی چلانگ میں ہم کہاں پہنچے ایگزیکٹلی exactly وہاں پہ جہاں پہ کے 78 موجود ہے اور ہمیں وہ نوڈ مل گیا اچھا اب ذرا اس میں یہ جو ایروز ہیں ان کو ذرا کاؤنٹ کیجیے کہ کتنی چلاگیں ماریں آپ نے S3 سے S2 ایک پھر S2 میں ایک چلانگ پھر نیچے پھر سکین فارورڈ پھر سکین فارورڈ پھر ڈاؤن اور سکین فارورڈ یقیناً یہ لنکس جو آپ نے فالو کیے یہ اس سے کم ہیں جو کہ ایس زیرو میں آپ کو فالو کرنے پڑتے اگر آپ ایس زیرو سے مائنس انفینٹی والے نوڈ سے شروع ہوتے کیونکہ اس کیس میں تو آپ کو پہلے بارہ پھر تیئیس پھر چھبیس پھر اکتیس پھر چوتیس پھر چوالیس ففٹی سکس سکسٹی فور اور پھر فائنلی سیونٹی ایٹ پہ پہنچتے لیکن اس دفعہ آپ کو کم ٹریولس کرنا پڑا اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ فرض کریں S0 میں 31 سے پہلے بے تحاشا نوڈز ہوتے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو کتنا زیادہ فارورڈ کرنا پڑتا اگر صرف آپ ایک سنگل لنک لسٹ جو کہ S0 ہے اس میں صرف رہتے یہاں سے میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس ڈیٹا سٹرکچر کی افادیت کا کچھ احساس ہوا ہے کہ کس طرح اگر میں لنک لسٹ میں دو باتیں کروں ایک یہ ڈیٹا سارٹڈ رکھوں اور دوسرا یہ کہ میں اڈیشنل پوائنٹرس رکھتا ہوں جو کہ بیچ میں کچھ نوٹس کو اسکپ کرتے جاتے ہیں اور بلکہ میں صرف ایک level نہیں میں ملٹیپل لیول میں یہ رکھتا ہوں اور ان اے وے یہ کچھ وہی بائنری سرچ والی بات ہو رہی ہے کہ پہلے سب سے اوپر level سے شروع کرو اور چانسز ہیں کہ وہیں پہ شاید ایسا ہو کہ آدھی کی لسٹ جو ہے پوری کی پوری یعنی کہ وہ پورا حصہ جو ہے آپ کو سرچ نہ کرنا پڑے اور اس کے بقیہ حصے میں جائیں لیکن بقیہ حصے میں فورن سارا سرچ نہ کریں پھر اگلے لیول پہ چلے جائیں تو کچھ کس... آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پھر وہی بائنری ٹری یا بائنری سرچ ایسی اسکیم کچھ چل رہی ہے کچھ ایسی بات یقیناً ہے اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ سرچ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آن ایوریج لاگ ان ہو جائے گی حالانکہ یہ ٹری نہیں نہ ہم بائنری سرچ کر رہے ہیں ارے میں نہ ہم نے ڈیٹا ارے میں ڈالا ہے بلکہ سمپلی لنک لسٹ میں اڈیشنل پوائنٹرز ڈال کے بڑے خاص طریقے سے ہم سرچ کو تیز کر پائے اس کی بنا پہ ہمارا فائنڈ اور ریموو میتھڈ بھی تیز ہو جائے گا کیونکہ یاد رہے کہ سرچ میں یا ریموو میں ہمیں وہ آئٹم ڈھونڈنا پڑتا ہے اچھا اب چلتے ہیں انسرٹ کی جانب جو کہ اصل میں نہ تو یہ لنک، skip list ہے اس کو بناتا ہے بلکہ ساتھ وہ data item insert بھی کرتا ہے تو آئیے اس method کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرے گا skip list کے کیس میں To insert an item x,o into a skip list we use a randomized algorithm اچھا دو باتیں پہلے یہ کہ item جو ہے وہ میں نے as a pair بھیجا ہے اور اس کی وجہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیبل کے لیے میں نے کہا تھا کہ ڈیٹا جو ہے سو ہے اس میں جو کی ہوتی ہے اس کو ہم علیحدہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ اس کو ہمیں سرچ میں یا میں میں ایسے میتھڈ میں ایسے میں استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس لیے بجائے کہ ہر دفعہ ہم ڈیٹا میں سے اس کی کو نکالتے پھرے ہم اس کو ہمیشہ علیحدہ ہی رکھتے ہیں تو بات وہی کہ ایکس جو ہے وہ اس او میں بھی ہے لیکن اس کو میں نکال علیحدہ بھی رکھ لیا ہے اور میرا جو انسرٹ پروسیجر ہے اس کو میں یہ دونوں چیزیں بھجواؤں گا کہ کی جو وہ ایکس ہے اور جو پورا ڈیٹا ہے جس میں فرض کریں اگر وہ شخص کا نام ہے تو اس کا نام اس کا ایڈریس اس کا ٹیلیفون نمبر وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں ہیں اور کی لیت سے اس کا نام ہے دوسری بات وی یوز ارنڈمائز الدم اب یہ دیکھیے ذرا بڑا مزدار ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے وی ریپیٹڈلی ٹاس ا کوئن انٹل we گیٹ ٹیلس اینڈ وی ڈی نوٹ ود the دا یہ سکے والی بات کیسے چلی وہ یوں کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک سکا ہے روپے کا یا دو روپے کا نوٹ ہے نوٹ تو نہیں اس کا اصل میں کوائن ہے اس کی ایک سائٹ کو آپ ہیڈ کہہ اور دوسری سائٹ کو ٹیل کہہ اب آپ یہ کریں کہ وہ کوئن لے کے اس کو فلپ کریں یعنی کہ ٹاس کریں ہوا میں اور جب وہ زمین پہ گرے یا آپ کی ہتھیلی میں گرے تو آپ دیکھیں کہ ہیڈ والی سائڈ آئی کہ ٹیل والی سائیڈ آئی پاسبلٹی کیا ہے یا پرابلٹی کیا ہے کہ ہیڈ آئے گا کہ ٹیل آئے گا چانسز ہیں کہ ہیڈ بھی آ سکتا ہے اور ٹیل بھی آ سکتا ہے بلکہ اگر یہ ٹاس جو ہے یہ بالکل رینڈم ہے اور ایون چانس ہے دونوں کا یا دونوں کی 50% ہے تو ہیڈ آنے کے 50%, ہے اور tail آنے کے بھی 50 ہے. لیکن اگلا ٹاس جو ہے یعنی کہ آپ رینڈملی کہہ سکتے ہیں کہ اگلی دفعہ شاید ہیڈ آ جائے یا ٹیل آ جائے دونوں کے چانس اکول ہیں اب آپ یہ کیجئے کہ یہ کوائن کو ٹاس کریں اگر تو ہیڈ آ گیا تو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ ایک دفعہ ہیڈ آیا دوبارہ ٹاس کریں فرض کریں پھر ہیڈ آ گیا اب کاؤنٹ آپ کا دو ہو گیا کہ دو دفعہ ہیڈ آیا یعنی کہ یکے بعد بات رہے اب پھر اس کو ٹاس کریں فرض کریں پھر ہیڈ آ گیا کتنے ہیڈ کنزیکٹو تین چوتھی دفعہ ٹاس کیا تو پھر کیا آیا فرض کریں ٹیل آ گیا یہاں پہ اب آپ رک چاہیے رکنے پہ آپ کے پاس ہیڈز کتنے آئے تین اور یہ تین کا کاؤنٹ کیسے بنا کہ تین دفعہ میں جب ٹاس کیا تو ہیڈز ہی آئے چوتھی دفع ٹیل آ گیا اس کیس میں آئی کی ویلو ہوئی تھری اچھا اب اگر میں دوبارہ یہی کاروائی کروں تو چانسیز ہے کہ آئی کی ویلو فور ہو جائے فائیو ہو جائے یا میرے بھی ٹو ہو جائے یہ وہ رینڈمنیس ہے کہ میں ایک پروسیجر استعمال کر رہا ہوں جس کی آؤٹ کم جو جس کا نتیجہ جو ہے وہ میں پرڈ نہیں کر سکتا میں پرٹیز کی سینس میں بات کر سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لازمی اگلے پانچ ہیڈس آئیں گے یا لازمی تین ہیڈس کے بعد ٹیل آئے گی تو واپس آئیے کہ وی ریپیٹلی ٹاس ا کوئن انٹل وی گیٹ ٹھلس اینڈ وی ڈینوٹ ود آئی the نمبر آف ٹائمس دا کوئن کیم اپ ہیڈس یہ تو i کی ویلو کی, کی بات ہوئی اب اگلا اسٹیپ اف i از گریٹر دین h اب h کی value کیا ہو سکتی ہے انیشلی یہ بلکہ صفر ہی ہوگی کیونکہ شروع میں تو ایک ہی لسٹ ہوتی ہے اف I از گریٹر اور to ٹو we وی ایڈ ٹو skip list new لسٹ اور وہ دیکھیے کیا ہیں sh ایچ سے لے کے si آئی 1 تک each containing only the two special keys aage chale we search for x in the skip list and find positions p0 p1 se leke pi of items with largest key less than x in each list s0 s1 si aur phir for j 0 i وی انسرٹ آئٹم ایکس کاما زیرو انسٹ ایس جے ایفٹر اب یہاں پہ یہ الگریدم بغیر تصویری خاکے کے شاید اتنی جلدی سمجھ نہ آئے ہوا یہ ہے کہ ہم نے کوئن کو ٹاس کیا اور آئے ٹاسز کرنے کے بعد ہمارے وہ کوائن جو تھا اس پہ وہ ٹیل والی سائڈ آگے اب ہم کر ہی رہے ہیں کہ اگر آئے کی ویلیو ایچ سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو فرض کریں آئے جو ہے وہ 8 ہے اور ایچ کی ویلیو 4 ہے تو پھر ہم ایڈیشنل لسٹ بنائیں گے s4, s5, x6, s7 اور s8 یہ ایڈیشنل لسٹ جو ہیں اس میں صرف دو نوٹ جو ہیں ان کو ہم لنک کریں گے اس میں ایک مائنس انفینٹی والا اور ایک پلس اس کے بعد اب ہم بالکل نئی جو ٹاپ والی لسٹ ہے جو کہ ایکچولی ایس آئی ہوگی اس کے لیفٹ موسٹ نوٹ سے شروع ہوں گے اور ہم سرچ کریں گے ڈیٹا آئٹمس کی پوزیشن کے حساب سے یاد رہے ہمارے پاس ایس زیرو میں ڈیٹا آئٹمس موجود ہیں ان کو ہم سرچ کریں گے اور ڈھونڈیں گے کہ کہاں پہ یہ نیا ڈیٹا آئٹم آ کے لگے گا کیونکہ یاد رہے S0 کے اندر ڈیٹا آئٹم جو ہیں وہ سورٹڈ ہیں تو نئے آئٹم نے اپنی جگہ ڈوننی ہے یا اس کی ایک خاص جگہ بنے گی یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم S0 کو تو نہیں سرچ کریں گے بلکہ اس نئی ایس SI آئی سے شروع ہوں گے اور بالکل جیسے ہم سرچ ایلگریدم چلا رہے تھے ہم وہی ایلگردم چلائیں گے لیکن اس سرچ ایلگم کی صورت حال میں آئٹم تو ہمیں نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو ہم انسرٹ کر رہے ہیں البتہ جیسے جیسے ہم سرچ کرتے جائیں گے ہم وہ پوزیشنس کو بھی یاد رکھیں گے جو کہ ہمیں سرچ میں نوڈ سے آگے اور نوٹ سے نیچے لجانے کے وقت پیدا ہوئی تھی خیر اب آئیے میں آپ کو یہ تصویری خاکے سے یہ انسرٹ پروسیجر دکھاتا ہوں جس سے پھر اس ایلگریدم کی سمجھ آ جائے گی تو دیکھیے میرے پاس فی الحال یہ اسکپ لسٹ سٹرکچر ہے جس میں ابھی میں نے صرف تین آئٹمس دکھائے ہیں دس تیئیس اور چھتیس اس کے دیکھیے شروع میں مائنس انفینٹی ہے اور جب یہ دس تیئیس اور چھتیس انسرٹ ہوئے تھے اس وقت میں نے اڈیشنل لیئرز بنائی تھی جس میں ایس ون اور ایس ٹو بن گئی تھی یہ اس والی وقت کی بات ہے جب دس تیئیس اور چھتیس انسرٹ ہوئے تھے خیر چھوڑے وہ کیسے بنے تھے ابھی ہم کاروائی اس سے آگے چلاتے ہیں اب یہ تصویر کو لے کے میں نے کوئن کو ٹاس کیا آئی کی ویلو میں نے دکھائی ہے ٹو اور جو کی انسرٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ففٹی آئی ٹو کا مطلب ہے کہ میں دو دفعہ ہیڈ میرے سامنے آئے کوئن جب میں نے ٹاس کیا اور تیسری دفعہ میرے پاس کوئن جو ہے وہ ٹیل کی صورت میں آیا اب میں نے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ اب چونکہ i اکول 2 ہے تو دیکھیے h کی value اس وقت کیا ہے h کی value جو ہے وہ 2 ہے اب i کی value بھی 2 ہے اور h کی value بھی 2 ہے چونکہ i اور h برابر ہیں تو میں اس میں ایس s4 اور s5 نہیں ڈال رہا لیکن فرض کریں اگر i کی value 4 ہوتی تو میں اس میں ایک ایس ڈالتا جو s2 کے اوپر ہوتی اور اس میں صرف مائنس کو میں لنک کرتا اسی طرح S4 میں جا کے میں اور کو لنک کرتا. چونکہ یہ ہے, یہاں پہ میری مثال میں یہ ہوا کہ آئی کی value 2 ہے جو کہ H کے برابر ہے تو مجھے یہ اڈیشنل نہیں بنانی پڑی list. اب میں اپنا سرچ ایلگریڈم چلاتا ہوں اور وہ یوں کہ میں سب سے اوپر والی لسٹ جو اب میرے پاس ہے اس کے لیفٹ موسٹ نوٹ سے شروع ہوا اور اس پوزیشن کو میں نے پی ٹو کہا کیونکہ دیکھیں میں نے یہ پوزیشن یاد رکھنی ہے پی ٹو سے اب جو میرا نیا آئٹم ہے اس کو میں نے دیکھا تو وہ پلس انفینیٹی سے چھوٹا ہے تو میں نیچے ڈراپ کر جاتا ہوں اس کے بعد اس سے اگلا نوٹ جو ہے وہ کیا ہے اس میں ہے ویلیو تیئیس اب تئیس چونکہ پندرہ سے بڑا ہے تو یاد ہے سرچ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اگر اگلے نوڈ میں ویلیو پندرہ سے بڑی ہے تو پھر میں نیچے ڈراپ کر جاؤں گا اور دیکھیے میں نے s1 میں p1 کو یاد کر لیا کہ میں یہاں پہ آیا تھا لیکن چونکہ اس نوڈ یعنی کہ s1 کے پہلے نوڈ سے اگلا نوڈ جو ہے اس میں 23 پندرہ سے بڑا ہے اس کی بنا پہ میں نیچے ڈراپ کر گیا ہوں اور اب میں s0 میں پہنچ گیا اب اگلا نوٹ کیا ہے اس وقت میری کرنٹ پوزیشن S0 زیرو کے پہلے نوٹ میں ہے اگلے نوڈ میں ویلو ہے ٹین تو سرچ کے حساب سے میں کیا کروں گا میں سکپ کروں گا یہاں پہ اب میں نے یاد کیا کہ میں یہاں پہ اب آیا ہوں یعنی کہ اس کو میں اب پی زیرو کہوں گا اور اب پی زیرو کے بعد دیکھیے اگلے نوڈ میں ویلو کیا ہے تئیس تئیس پندرہ سے چھوٹی ہے دوسری بات میں سب سے نچلی لسٹ میں پہنچ چکا ہوں یہاں پہ آ کے اب چیز طے پا گئی کہ یہ جو نیا ڈیٹا آئٹم ہے یہ دس والے نوٹ کے بعد اور تیئیس والے نوٹ سے پہلے انسرٹ ہوگا یعنی کہ دس اور تیئیس کے درمیان انسرٹ ہوگا یہ تو وہی لنک لسٹ والی بات اب واپس آ گئی کہ ایک لنک لسٹ میں اگر وہ سورٹڈ ہے تو ڈیٹا آئٹم آپ کیسے انسرٹ کریں گے اور کہاں البتہ میں نے یہ پوزیشنز اب یاد کر لی پی ٹو پی ون اور پی زیرو اب دیکھیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اب میں یہ کروں گا کہ جتنے لیولز میں نے ٹریول کیے تھے جتنی میں لوگ کی تھی جو کہ ایکچولی مجھے شروع سے کرنی پڑی تھی ان تمام میں میں پندرہ جو ہے اس کو اڈیشنلی ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد اوپر ایک نئی لسٹ میں استری لگاتا ہوں جو مجھے ہمیشہ ایک لسٹ اوپر رکھنی ہوتی ہے جس میں مائنس انفینٹی اور پلس انفینٹی جو نوڈ ہیں ان کو آپس میں لنک کرنا ہوتا ہے لیکن دیکھیے میں نے S0 میں تو پندرہ کو ڈالا یہ تو وہی لنک لسٹ والی بات ہے البتہ میں نے یہ کیا کہ ایس کا جو نوڈ یاد ہے یہ پی یہاں پہ میں آیا تھا تو پی کا جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کو میں نے اب 15 کو پوائنٹ کر دیا ہے اور 15 کا جو دوسرا نیکسٹ فیلڈ ہے اس کو میں نے 23 کی جانب پوائنٹ کر دیا اب آئیے پی ٹو کی جانب پی کے کیس میں اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ جو کہ پہلے دیکھیے پلس انفینٹی پہ تھا اب اس کو میں نے 15 پہ پوائنٹ کیا اور 15 کا نیکسٹ جو ہے اس کو میں نے پلس انفینٹی پہ پوائنٹ کر دیا یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ جو S2 والے لنکس ہیں اس میں بھی یہ پندرہ والا نوڈ آ گیا اور چونکہ مجھے سکپ لسٹ میں ہمیشہ ایک لسٹ بالکل ٹاپ پہ ایسی رکھنی ہوتی ہے جس میں صرف مائنس انفینٹی اور پلس انفینٹی والے نوڈ آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ مجھے لسٹ اب ڈالنی پڑ رہی ہے البتہ دیکھیے کہ یہ جو پندرہ والے لنک ہیں یہ کہاں کہاں پہ آ گئے؟ یہ اس کیس میں تین لسٹس ایس زیرو میں تو خیر اس نے آنا ہی ہے یہ تو ہمیشہ ہوگا کہ ایس زیرو میں تو وہ ضرور آئے گا یہ تو وہ ڈیٹا والی لسٹ ہے البتہ ایس وان اور ایس ٹو میں بھی 15 والے لنک آ گئے اب یہ 15 والے نوڈ جو ہیں یا جو 15 کو لنک جو لگ رہے ہیں یہ ایس زیرو میں ہے ایس وان میں ہے ایس ٹو میں ہے ایسا کیوں ہوا یہ میں نے اس طرح نہیں کیا کہ میری مرضی تھی کہ میں اس کو اس طرح لنک کروں بلکہ وہ آئے کی ویلیو 2 تھی آئی کی ویلو ٹو کیسے ہوئی تھی وہاں پہ میں نے کوئی ایلگردم نہیں لگایا میں نے کوئی پروسیجر نہیں کال کیا بلکہ وہاں پہ تو میں کوائنس کو ٹاس کر رہا تھا یعنی کہ ایک رینڈم پروسیجر استعمال کر رہا تھا اور اس کی آؤٹ کم جو ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو بالکل انپرڈکٹیبل ہے چانسز کی بات ضرور ہے کہ ففٹی پرسینٹ چانس ہے کہ ہیڈ آئے ففٹی پرسینٹ چانس ہے کہ ٹیلز آئے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آئی کی ویلو ٹو ہے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آئی کی ویلیو 4 ہو جاتی یا 3 ہو جاتی تو یہ وہ نیس ہے کہ جب ہم نیا آئٹم انسرٹ کرتے ہیں تو جو اوپر والی لسٹ ہیں ان میں جو لنکس ہم نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں ان کی جو ان کی جو تو نہیں بلکہ وہ کون سے ہیں وہ اس رینڈم پروسیجر کے بنا پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ کوائنس کو ٹاس کر کے اور اگلی دفعہ پندرہ کی بجائے اگر ہم کسی اور نمبر کو انسرٹ کرتے وہاں پہ بھی یہی کوائنگ کرتے فرض کریں وہاں پہ نمبر کچھ اور آ جاتا آئی کی ویلیو فور ہو جاتی اس کیس میں وہ والا نمبر جب ایس زیرو میں جاتا تو اڈیشنل لسٹ کے اندر لنکس جو ہیں وہ اس پندرہ والے لنک کے کیس سے کم بھی ہو سکتے تھے زیادہ بھی ہو سکتے تھے اور یہاں پہ اگر وہ شروع والی مثال لیں جس میں میں نے زیادہ ڈیٹا آئٹمس دکھائے تھے وہاں پہ اوپر والی لیئرز میں کچھ نوڈز میں لنکس تھے اور کچھ میں نہیں تھے اچھا اب یہ بتائیے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کیسے کوائن ٹاس کرے گا اس کے اندر کوئی ہاتھ تو ہے نہیں کہ وہ کوئن کو ٹاس کرے دوسری یہ بات کہ ہم تو ایک ڈیٹا سٹرکچر بنا رہے ہیں بلکہ اس کو ہم سی پلس پلس میں امپلیمنٹ کریں گے تو آخر یہ ٹاسنگ والا معاملہ یا یہ جو رینڈمنیس والی بات ہے یہ کیسے ہوگا ہوتا یوں ہے کہ کمپیوٹر میں عموماً جیسے سی پلس پلس میں سی میں آپ کو ایک روٹین مل جائے گی ایک لائبریری روٹین جو جب بھی آپ اس کو کال کریں گے آپ کو ایک رینڈم نمبر دے گی اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ رینڈم نمبر جو ہے یہ زیرو اور ون کے درمیان دو یعنی کہ فلوٹنگ پوائنٹ کے حساب سے وہ پوائنٹ ون بھی ہو سکتا ہے پوائنٹ ٹو بھی ہو سکتا ہے پوائنٹ تھری سے لے کے ون پوائنٹ او تک ہو سکتا ہے یہ رینج آپ چینج ہیں رینڈم نمبر جنریشن کمپیوٹر میں کیسے کرتے ہیں یہ خود بھی ایک کافی بڑا فیلڈ ہے بلکہ کرپٹوگرفی میں اور یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ ہے سیکیورٹی والا معاملہ کہ سیکیور کمیونیکیشن ہم نے کرنی ہے اس میں رینڈم نمبر جنریشن کا بہت بڑا استعمال ہے یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک نہایت اہم ٹاپک ان اٹ سیلف ہے خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ کمپیوٹر پروگرام میں میں کوائن ٹاسنگ کیسے کروں گا تو وہ میں نے کہا کہ آپ ایک رینڈم فنکشن آپ کو مہیا کی جائے گی بلکہ وہ لائبریری میں موجود ہے آپ اس کو کچھ یوں استعمال کیجئے اور یہ ایک جنرل اسٹریٹجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رینڈمائزڈ ایلگردمس اور وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں رینڈمائزڈ ایلگردم پرفارمز کوئن ٹاسز دیٹ از یوزز رینڈم بٹس ٹو کنٹرول اٹس اور اس کی مثال یہ میں نے آگے دکھائی ہے اٹ کنٹینس اسٹیٹمنٹس آف دا ٹائپ بی گیٹس دا ویلو رینڈم اور دیکھیے یہ پرنتھس ہونے کی بنا پہ میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں یہ ایلگردم ہے یہ سی پلس پلس خاص طور پہ نہیں کہ فرض کریں ایک پروسیجر ہے یا ایک فنکشن ہے رینڈم جب بھی اس کو میں کال کرتا ہوں تو یہ 0 اور 1 کے درمیان کوئی نمبر مجھے ریٹرن کرتی ہے اور وہ نمبر جو ہیں فرض کریں 1 ڈیسیمل پلیس تک مجھے دیتی ہے دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن 0 اور 1 کے درمیان جتنے نمبرس ہیں ان کی پراببلٹی ایکول ہے یعنی کہ پوائنٹ ون کے آنے کے چانسز برابر ہیں پوائنٹ کے آنے کے چانس سے پوائنٹ کے چانسز برابر ہیں پوائنٹ کے آنے کے اینڈ سو آن اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس رینڈم فنکشن کو کال کرتا ہوں جو یہ ویلیو ریٹرن کرتی ہے اس کو میں ایک ویریبل بی میں فرض کر رکھتا ہوں اور اگر بی کی ویلیو پوائنٹ فائیو سے کم ہے یا اس کے برابر ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کوائن کو ٹاس کیا اور ہیڈ آیا اس صورت میں میں اب اف کے اندر چلا جاؤں گا اور یہاں پہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کرتا ہوں اور میرے کیس میں یہ جو لسٹ کے کیس میں میں آئی کی ویلیو انکریمنٹ کر دوں گا ایلس اس کا مطلب ہے کہ b جو ہے اس کی ویلیو پوائنٹ سے بڑی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ tails آگئی اس کے case میں میں کچھ اور کروں گا اور اگر یہ skip list کا معاملہ ہوگا تو اس case میں ہم اس چیز کو وائل لوپ میں ڈال دیں گے اور جب تک ہمیں یہ رینڈم فنکشن پوائنٹ یا اس سے کم ویلو دے, دے گی ہم اس اسٹیٹمنٹ میں جا کے آئی کو انکریمینٹ کرتے رہیں گے ورنہ ہم ایلس پارٹ میں آ کے لوپ سے نکل جائیں گے اور جو بھی آئے کی ویلو ہوئی سو so ہوئی اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس میں میں یہ وائل لوپ ڈالوں تو وہ کتنی دفعہ چلے گا کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ وہ دس دفعہ چلے گا یا بیس دفعہ چلے گا چونکہ یہ کوائن ٹاسنگ کا معاملہ ہے یعنی کہ رینڈم نمبر کے معاملے سے یہ چیز طے پا رہی ہے تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ وائل لوپ کتنی دفعہ چلے گا بلکہ شاید یہ بھی ہو کہ وہ کبھی رکتا ہی نہیں اگر یہ رینڈم نمبر جنریٹر جو ہے یا یہ جو رینڈم فنکشن ہے یہ ہمیشہ ہی پوائنٹ فائیو سے ویلیو کم بھیجے اس میں تو یہ ویلو کبھی رکے گا ہی نہیں خیر جو آخری بات میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس, میں اس کا جو رننگ ٹائم ہے یا کتنی دفعہ یہ چلے گا depends on دی outcomes of coin کوئن ٹاسز یعنی کہ آپ شروع میں کہہ نہیں سکتے کہ یہ دس دفعہ یا بیس دفعہ چلے گا بلکہ یہ چلے گا تب تک جب تک کہ اس کیس میں فرض کریں بی کی ویلو 5 سے کم ہے خیر یہ رینڈمنیس کی بات جو ہے یہ صرف لسٹ میں نہیں بلکہ آپ بعد میں دیکھیں گے اور کورسز میں ایلگردمس کے کورس میں جو کہ بعد میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ ایلگریدمس ہیں جو کہ یہ رینڈم پروسیجر استعمال کرتے ہیں بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا رینڈم نمبرز رینڈم نمبر جنریشن جو ہے یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور یہ کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے سمولیشن میں استعمال ہوتا ہے کرپٹوگرفی میں استعمال ہوتا ہے تو انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ کورسز میں آپ یہ اس کے بارے میں پڑھیں گے اور رینڈمائزڈ ایلگردمس دیکھیں گے لیکن بات کیا ہوئی کہ ہم لنک لسٹ جو بنا رہے تھے اس میں ہم اڈیشنل لنکس ڈالنا چاہتے تھے کہ ہماری کسی طرح سرچ جو ہے وہ تیز ہو جائے وہ تو ہو گئی اور دیکھیے کہ میں نے وہ ایوری ادر نوڈ اور ایوری فورس نوڈ اور ایوری ایٹ نوڈ والی بات نہیں کی میں نے ایک رینڈم پروسیجر استعمال کیا اور کہاں استعمال کیا انسرٹ میں انسرٹ نے وہ کوائن پروسیس کر کے اڈیشنل لنکس ڈالے اور وہ ہر ڈیٹا آئٹم جو ہے اس کے لیے وہ ڈلتے ہیں اور پچھلا ڈیٹا آئٹم جو ڈلا تھا اس کی بنا پہ جو لنکس پڑے تھے اس کا اگلے جو نئے ڈیٹا آئٹم کے آنے پہ لنکس پڑیں گے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ دونوں جو ہیں دونوں رینڈملی سلیکٹ ہوتے ہیں تو اب یہ کیا ہوگا فرض کریں میں نمبر وہ ایس سے اور اوپر چلی جاتی ہیں پھر میں نمبر ٹوینٹی فائیو کرتا ہوں اس سے مے بی اتنی لنک نہیں بڑھتی بلکہ کچھ جو لنکس ہیں وہ آتے ہیں مے بی آئی کی ویلو صرف ون آتی ہے آئی کی ویلو زیادہ ہوگی تو زیادہ لنکس بنے گے آئی کی ویلو کم ہے تو کم لنکس بنے گے لیکن بنے گے رینڈملی یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے شروع سے کہ ہمیشہ آئے جو ہے وہ پانچ آئے یہ ان سینس وہ رینڈمنیس نکال دی تھی جب ہم نے ایوری ادر نوڈ اور ایوری فورتھ نوڈ اور ایوری ایٹ نوڈ کیا تھا وہاں پہ ہم رینڈمنیس نہیں استعمال کر رہے تھے بلکہ وہاں پہ ہم ایگزیکٹلی exactly کہہ رہے تھے کہ پہلے لیول پہ جا کے ایوری ادر نوڈ اس سے اگلے پہ ایوری fourth نوڈ اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم نے چیز انسرٹ کرنی ہے تو ہمیں وہ جو بائنری ٹری ایوری ادر نوڈ ایوری فورتھ نوڈ والے سارے پوائنٹرس ہیں ان کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ ویسے کریں اور ایک نیا آئٹم انسرٹ ہو جائے تو یہ جو ایوری ادر نوڈ والا معاملہ ہے اور ایوری فورتھ نوڈ جو ہے یہ کاؤنٹ تو بالکل خراب ہو جائے گا پہلے کچھ تھا نئے نوڈ کے آنے پہ وہ کچھ اور ہو جائے گا یہاں پہ اب ایسی بات نہیں ہم بڑے آرام سے نیا نوڈ انسرٹ کر دیتے ہیں اس نئے نوڈ انسرٹ کرنے پہ جو بھی لنکس آتے ہیں آئے وہ تو رینڈملی آ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی نہیں کہ وہ کتنے آتے ہیں جو بھی آتا ہے آئے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ رینڈم جو روٹین ہے ہماری وہ ہمیشہ ہیڈزی دیتی جائے اور وہ انفینٹ لوپ ہو جائے اس صورت میں معاملہ ذرا مشکل ہو جائے گا خیر اس کے لیے بھی ہم کو حال ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آئے کی ویلیو جو ہے فرض کریں وہ کوئی ہزار دو ہزار یا بی اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہ ہو کہیں نہ کہیں تو ہم اس کے اوپر ایک اپر لمٹ لگا دیں گے تو ایسے انسرٹ جو ہے وہ یہ اسک لسٹ بناتی جائے گی اس میں اڈیشنل اوپر والی لسٹ بھی آئیں گی اور اڈیشنل لنکس بھی آئیں گے اور اگر یہ لنکس جو یہ کچھ مناسب سے ہو جائیں تو اس سے ہماری سرٹ جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی جیسے کہ میں نے ارض کیا وہ تقریباً لاگ ان ہو جائے گی آن ایوریج یہ نہیں کہ ہمیشہ لیکن آن ایوریج وہ تقریباً لاگ ان ہو جائے گی اچھا اب انسرٹ ہو گیا سرچ تو ہم پہلے کر چکے تھے یعنی کہ فائن میتھڈ ایک رہ گیا ہمارا ریموو میتھڈ وہ بھی اب کافی آسان ہے کیونکہ اس میں ہم نے صرف جو نوڈ ہمیں ملا ہے اس کو نکالنا ہے اور اس کی بنا پہ جن جن لسٹ میں اس نوڈ کے ساتھ لنکس تھے سمپلی ان کو بائی پیس کرنا ہے تو یہ پروسیجر ذرا آسان ہی ہے تو آئیے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں ٹو remove این آئٹم وتھ کی ایکس from اے اسکپ لسٹ we proceed as follows. We search for x in the skip list and find positions p0, p1 and pi of the items with key x where position pj is in list sj. لسٹ یہاں پہ میں نے کیا کیا x چونکہ اگر فرض کریں لسٹ میں موجود ہے تو اس کے لیے لنکس کتنے ہوں گے s0 میں تو اس کا لنک ہوگا چانسز ہے کہ S1 میں بھی لنک ہے ٹو میں بھی ہے مے بھی ایس تک اس کا لنک ہے یا جے تک ہے اب ہم کریں گے یہ کہ ٹاپ لے شروع ہوں گے اور جب ہمیں یہ ایکس ملا نوڈ یہ ایک ہی ہے یاد رہے ڈیٹا آئٹم ایک ہی ہے اس میں بس ہم نے یہ ایڈیشنل لنکس ڈالے ہوئے ہیں جب ہمیں یہ لنک یہ نوڈ ملے گا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی لسٹس جو ہیں ایس زیرو ایس ون سے لے کے ایس جے تک ایس آئی SI تک ان میں یہ وہ لنکس موجود ہیں اور ہم پھر یہ کریں گے جیسے کہ میں نے آگے لکھا ہے وی ریمو پوزیشن پی زیرو پی ون تھرو پی آئی فرام دا لسٹ وی ریمو آل بٹ ون لسٹ کنٹینگ اونلی دا ٹو اسپیشل کیز تو ابھی میں آپ کو اگلی سلائڈ پہ فوراً لیا چلتا ہوں جہاں پہ اس کی مثال ہے یہ فی الحال صورت حال ہے کہ ہم چوتیس والا نوڈ جو ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں اور چوتیس والے نوٹ کی کہانی یہ ہے کہ S0 میں تو خیر وہ ہے اس نے تو وہاں پہ ہونا ہی ہے اور جب یہ انسرٹ ہوا تھا تو اس وقت S1 میں بھی اس کا ایک لنک آ گیا تھا اور S2 میں بھی لنک آ گیا تھا S3 ہمیشہ اس صورت میں صرف شروع اور آخری والے نوڈ کو لنک کر رہی تھی اب دیکھیے میں کیا کرتا ہوں میں ٹاپ لنک سے شروع ہوا وہ چونکہ انفینٹی آگے آ رہا ہے تو میں نیچے ڈراپ ہوا ادھر سے میں چوتیس پہ آیا اور اب میں چوتیس والے نوڈ پہ پہنچ گیا اب میں کہیں اور نہیں جاؤں گا بس اب میں یہاں سے نیچے اور یہ پوزیشن میں نے پی ٹو یاد رکھی نیچے گیا اس کو پی ون کے طور پہ یاد رکھا اور پھر اسے آخری والی لسٹ میں گیا اس کو پی ون پی زیرو کے طور پہ یاد رکھا اور پھر دیکھی میں نے کیا کیا کہ جب یہ نوٹ میں نے نکالے تو سمپلی میں نے اپنے لسٹ پوائنٹرز کو چینج کیا اور چونکہ s2 کے اندر یہ صرف ایک ہی نوٹ تھا اس میں بھی مائنس انفینٹی سے پلس انفینٹی تک لنک رہ گیا اور s3 میں بھی مائنس انفینٹی سے پلس انفینٹی ہے تو میں بجائے دونوں کو رکھنے کے اب صرف s2 کو رکھتا ہوں جس میں اب مائنس انفینٹی سے پلس انفینٹی تک لنک ہے اور دیکھیے چوتیس جو ہے وہ غائب ہو گیا اب دیکھیے کہ ڈیلیٹ پروسیجر کافی آسان ہے اس میں کوئی رینڈمنیس نہیں ہمیں کوئی ٹاسنگ وغیرہ نہیں کرنی پڑی وہ صرف انسرٹ کے کیس میں تھا وہ نوٹ no ڈیلیٹ ہوا اور ہمیں کرنا کیا پڑا صرف چند ایک پوائنٹرس کو ادھر سے ادھر کرنا پڑا جو کہ ہم اب میرے خیال میں کافی ماہر ہو چکے ہیں پوائنٹرس کو ادھر ادھر کرنے سے لنک لسٹ کے کیس میں بھی ہم یہی کرتے تھے ٹریز کے کیس میں بھی یہی کرتے تھے سرچیز ہماری تیز ہو گئیں بلکہ اگر ہم اس کے انالیس کرتے کہ جو میتھمیٹکلی ذرا کمپلیکس ہیں تو سرچ جو ہیں وہ لاگ ان ٹائم میں ہو جائیں گی یعنی کہ ہمیں پوری لسٹ نہیں کرنی پڑے گی اور دیکھیے ہمیں انسرٹ یا ڈیلیٹ کی بنا پہ وہ بیلنسنگ والا معاملہ نہیں کرنا پڑا یہاں پہ کوئی ہم اے وی ایل ٹریز کی طرح بیلنسنگ روٹیشن یہ نہیں کر رہے بڑا سمپل سا ڈیٹاسٹرکچر ہے اس میں ہمیں اب دونوں باتیں حاصل ہو گئیں کہ array کی limitation بھی چلے گئی اور ہماری سرچز بھی تیز ہو گئی اور data بھی sorted ہے یہ بھی بات ہے کہ ڈیٹا ٹریز کی طرح sorted موجود ہے lowest level پہ تو اگر میں data کو نکالنا چاہوں sorted order میں تو وہ نکل آئے گا انشاءاللہ اس list کے بارے میں تھوڑی سی چند ایک اور باتیں ہیں وہ اگلی دفعہ ہم مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ایک نیا topic اس implementation کے سلسلے میں hashing کی جانب چلیں گے میری تجویز جیسے کہ پہلے رہا ہے رواج کہ آپ ہیشنگ کے بارے میں اپنی کتابیں پڑھیے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے بات اصل میں ٹیبل اور ڈکشنریز ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے کانٹیکسٹ میں ہی ہوگی یہ بات اگلی دفعہ انشاءاللہ تب تک خدا حافظ